بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القران المجيد والفرقان الحبيب بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان دلہ بت آ بعد ان تم <سلام> لا <سلام> تشونہ یو ادون اسوات رسول اللہ رسول ان الرسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرات وعظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خير لهم والله غفور رحيم صدق الله مسد کا رسول الكريم نبی الکریم الراؤف الرحیم اللّہ منقلوب نابل اخلاقنا وزین اخلاق نابل قرآن واد من النار طب قال الله نَج نابنار بل قرآن شان حبیب ہی مخبر و میرا انَََ اللہ و ملاقت یس یا وسلم و تسلیمہ تو السلام علیک یار والا علی و اصحاب یا محبوبہ رب عالمی تو السلام علیک یا رسول و صحابیہ محبوبہ ربل تمام ہم تو تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجدو الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشج ہاتھ بھی اللہ جل وعلا کی ہمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دے گیو مالکے رکھا مم فخرے اربو اجن والی کون مکان سیاہ لا مکان سید انسو ان جان سر ورے لالا رخان نیر رے سر نشینے مہبشاں ماہ خوباں شہن شاہ حسینہ تتیمائے توراںاں سر خیل زہرا جمال جلوہ صبح ازل نورے ذات لم یزل باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطح راز دار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الحترام زویل احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آداب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے کچھ باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلِ الحق جاری فرما ہے حضور علیہ السلام کا ادب اور تعظیم ہمارے اوپر واجب ہے اور اللہ تعالیٰ جللہ جل شاہ نو نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر بجالانے کا حکم صادر فرمایا صحابہ ردوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور کے ادب کا جو حق تھا ادا کر دیا اور بعد میں آنے والے لوگ امت کے مشاہیر بزرگان دین نے حضور کے آداب کی خوب خوب رعایت رکھی ہے اگر آقا کریم علیہ السلام کے آداب ملحوظ نہ رہیں تو پھر دامن ایمان کی دولت سے خالی ہو جاتا ہے اس لیے یہ انتہائی اہم مصنون ہے چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں میں اس عنوان سے آج دس روزہ فہم دین گوس کے اس آخری دن آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کل الحق جاری فرمائے حضور علیہ السلام کے آداب اللہ تعالیٰ جل شاہو نے قرآن مجید یہاں سورت الحجرات میں بیان فرمائے یا یازین من لات بین و رسول اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو وطتا کلّ اور اللہ سے ڈر جاؤ ان اللہ سمیر علی بے شک اللہ تعالی سنتا جانتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا کیا ہے حضرت ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ ردی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت مروی ہے فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے یوم شک کا روزہ رکھا شابان کے انتیس دن گزر جائیں اور چاند نظر نہ آئے بادل چھا جائیں مطلع ابر آلود ہو تو جتنی دیر تک چاند نہیں دیکھتے رمضان کا اتنی دیر تک آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں چاند دیکھیں گے تو روزہ رکھیں گے اب چاند نظر نہ آیا تو کچھ صحابہ نے اس خیال سے کہ شاید بادل کی وجہ سے مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آ رہا ہو سکتا ہے چاند نظر آ گیا ہو تو یوم شک کا انہوں نے روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ شادو نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہو جب حضور نے نہیں رکھا ہے تو تم نے کیوں رکھا ہے تو یوم شک کے روزے سے منع فرمایا گیا یا اس کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی قربانیاں ابھی کھڑی تھیں عید الضحا کے موقع پر کچھ صحابہ نے اس جذبے کے تحت کہ ہم جلدی قربانیاں کرنے اور فارغ ہو جائیں انہوں نے اپنے جانور ذبح کر دیے حتیٰ کہ عید سے پہلے ہی ان کو ذبح کر دیا اللہ تعالیٰ جل شان نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو ان کو حکم ہوا کہ تمہاری قربانیاں قبول نہیں ہیں دوبارہ جانور لو اور ذبح کرو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو تو اللہ سے آگے بڑھنا تو نہیں ہے رسول سے پہل کیا انہوں نے لیکن اللہ تعالی نے رسول سے پہل کو اپنے سے پہل قرار دیا اور کہا اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دین کیا ہے اب اگر کوئی یہ بات کہے کہ امتی عمل کرتے کرتے بعض اوقات دبی سے بڑھ جاتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے وہ عمل عمل نہیں ہے جو نبی کی اتباع میں نہ ہو حالانکہ حکم ہے فستا بالکل خیرات نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھو نیکی کے کاموں لیکن ایک دوسرے سے آگے بڑھو تم رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو ہمارے سامنے حضرت عثمان غنی ردی اللہ تعالیٰ نہو کا عمل موجود ہے کہ جب حدیبیہ کے موقع پہ چودہ سو صحابہ کے ساتھ حضور عمرے کی نیت سے تشریف لے گئے اور حدیبیہ کے مقام پہ رکے کفار نے مزاحمت کی تو حضرت عثمان غنی ردی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر حضور نے بھیجا کہ ان کو جا کے بتاؤ کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے ہم عمرے کے لیے آئے وہ تمہارے رشتے دار بھی ہیں جا کے ان سے بات کرو تو وہ گئے کفار نہ مانے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا لیکن چلو عثمان تم خود آئے ہو یہ اللہ کا گھر کعبہ سامنے ہے جاؤ طباف کر لو عمرہ کر لو حضر عصبت کو بوسہ دے لو اب کتنا اچھا موقع تھا لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا سمجھتے ہو میرے رسول عمرہ نہ کرے اور میں کروں حضور علیہ السلام وہاں ہوں اور میں کعبۃ اللہ کا طواف کروں کہا کیسے ہو سکتا ہے واللہ میں نہ طواف کروں گا نہ عمرہ کروں گا نہ حضرت اسود کو بوسا دوں گا یہ حضور کریں گے تو میں کروں گا تو حضور کی اتباع میں جو عمل کیا جائے وہ دین ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کرتے کرتے حضر اسود کو چوما اور کہا اسود تجھے میں کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو کہا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بھڑو اسی لیے اقبال کہتا ہے ب با مصطفی بارسان فیشرا کے دی ہم اوس اگر باو نہ رسی تمام بولہ یہ ایک راستہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اگر کوئی اور راستہ کو اختیار کرے گا تو مردود ہوگا مقبول نہیں ہوگا تو فَمَا يَا ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھو تو تم یہ سمجھو کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوگا نہیں اس کا کہر نازل ہوگا تمہارے اوپر ڈر جاؤ اللہ سے ان اللہ سمیعم بے شک اللہ سنتا جانتا ہے اسے پتا ہے وہ سنتا بھی ہے اسے علم بھی ہے تو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو دوسرا دب سکھایا من اے اہل ایمان لا فواتا کم فوق کا سوتی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا تمہارا انداز تمہارا لہجہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہونے پڑ ولا ج لہو بال قول کا جہر اور جس طرح ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو میرے نبی سے یوں بات نہ کرنا ادب کے دامن کو تھامے رکھنا لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا ہے شیر عزت بخاری کا ہے لیکن علامہ اقبال نے اپنے کلام میں درج کیا ادب گاہ زیر آسما نفس گم کردہ می جنید و با جا. یہاں تو جنید بغدادی اور با یزید بستانی آتے ہیں تو وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا سانسوں کا شور بھی نہ ہونے پائے حضرت امام مالک امام دار الحجرا آپ نے چالیس سال تک مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام کے پر پرنور کے سامنے بیٹھ کر درس حدیث دیا ہے حضرت امام شافی فرماتے ہیں کہ جب, جب میں ان کی مجل سے حدیث, حدیث میں بیٹھا تو مجھے ان پر فدا کر دیا ایک ادا نے محدثین کا طریقہ ہے جب حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت امام مالک امام دار الحجرا حضور کے روزہ کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے تو محدسن کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ جب حدیث بیان کرتے تو حضور کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، کالا کالا صاحب حاضل مزار اس گمبد حضرہ کے مکین نے یہ بات کہی ہے اس روضے کے مکین نے یہ بات فرمائی ہے تو کہا ایسا دلوں پہ اثر ہوتا کہ میں ان کا ہی ہو کے رہ گیا چالیس سال تک در سے حدیث دیے امام مالک نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کے لیکن ادب کا عالم یہ ہے کہ چالیس سال میں کتاب کے ورکے کے پلٹنے کی آواز کو بھی پیدا نہیں ہونے دیا یہ رعایت رکھی ہے حضور کے دروازے حضور کی چوکھٹ کے آداب کی خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اچینہ نہ ہونے پائے اگر آواز اونچی ہو گئی تو عمل ضائع کر دیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دیں گے اب ذرا غور کریں مولوی ننی بخشوانا قرآن مجید کی تعلیمات کو دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ فرقے کے پیچھے لگ کے اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے اور برباد کر بیٹھے یہ بڑی نازک بارگاہ ہے یہاں تو سانس بھی اونچا ہو جائے تو بےدبی کا امکان ہے یہاں تو قدم پھونک پھونک کے رکھنا یہاں تو سانسوں کا شور بھی بیعدہ بھی کہلاتا ہے کہا اگر آواز بھی اونچی ہو گئی تو پلے کچھ نہیں رہے گا چے جائے کے علم کو ناپتا تولتا پھرے چے جائے کے صرف ہمت بسو شیخ وام از ازمو زمین گو بجنا بے رسالت ماپ بچن دی بتر از کے گاؤ گاؤں خودس جیسی بولیاں بولتا رہے چے جائے کے کہ یہ کہتا پھرے کہ میری چھڑی تو فائدہ دیتی ہے نبی فائدہ بھی نہیں دے سکتا ہے چے جائے کہ یہ کہتا پھرے کہ جیسا علم نبی کو حاصل ہے ایسا تو پاگلوں کو بھی حاصل ہے چے جائے کہ یہ کہتا پھرے کہ ملک الموت اور شیطان کی وسط علم کے لیے تو نس موجود ہے آ جناب کے لیے کون سی نس ہے یہ تو اتنا نازک دربار ہے اللہ فرماتا ہے آواز بھی اونچی ہوگی تو پلے کچھ نہیں چھوڑوں گا خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کروں گا فوق ترتی نبی تمہاری آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے حضرت بن کیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ. اونچا سنتے تھے ان کی آواز تبن بلند تھی تو جب یہ آئے کریمہ نازل ہوئی تو وہ گھر بیٹھ گئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ثابت بن کیس نظر نہیں آتے اس کی حضور وہ تو گھر ہیں فرمایا ان کو بلا کے لاؤ صحابی حاضر ہوا دیکھا کہ وہ زاروں کے تار رو رہے ہیں کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ آیت شاید میرے حق میں نازل ہوئی ہے یہ میرے لئے نازل ہوئی ہے چونکہ میری آواز بلند ہے تو میں اس لئے جرتا ہوا دربار نبوی میں نہیں جا رہا کہ کہیں میری آواز حضور کی آواز سے بلند نہ ہو جائے اور اس آیتِ قریمہ کے نزول کے بعد صحابہ آپس میں اتنی آہستگی سے گفتگو کرتے تھے کہ بعض کا دوسرے کو کہنا پڑتا تھا کہ پھر بتاؤ کیا کہا ہے یہ حضور کے دربار میں ادب کا عالم تھا جو صحابہ میں دیکھنے کو آتا تھا تو میں خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا اور جس طرح تم ایک دوسرے کو چلا کر پکارتے ہو میرے نبی کی حضور یوں نہ بولنا اگر ایسا تم نے کیا تو پھر کیا ہوگا انتہ بتا امالوں تمہارے اعمال حبت کر لیے جائیں گے ایک ہوتا ضبط کرنا اور ایک ہوتا ہے کرنا ضبط جب سلو ہو جائے جب معافی ہو جائے جب معذرت ہو جائے جو چیز ضبط کی ہوئی ہے بحق سرکار حکومت ضبط کر لیتی ہے لیکن بعد میں جب معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ واپسی ہو جاتی ہے جو چیز ضبط کی جائے معاملہ ٹھیک ہو جانے کے بعد اس کو واپس کر دیا جاتا ہے تو یہ اعمال ضبط نہیں کیے جائیں گے بلکہ کہا کر دیے جائیں گے مٹا دیے جائیں گے تم سمجھو گے ہم بڑے پت ہیں تمہارے ناما مال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی اور اگلی بات وا تاش ہو رہو تمہیں پتا بھی نہیں ہوگا تم سمجھو گے ہم ہیں. تم اپنی نیکیوں کے شمار میں رہو گے تمہاری سوچ میں تمہاری تبلیغیں ہوں گی تمہاری سوچ میں تمہارے اعمال ہوں گے تمہاری سوچ میں تمہاری خدمات دینیا ہوں, ہوں گی تم سمجھو گے ہم نے یہ یہ کام سر انجام دیا ہے ہم نے یہ پڑھایا ہے ہم نے یہ پڑھا ہے تم اس گمان میں رہو گے تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اندر لٹ گیا یہ کس چیز کی سزا ہے اگر تمہاری آواز بھی نبی کی آواز سے اونچی ہو آزم چشتی کہتا ہے یار نو میلی اکھ نہ متا مرسیں کافر ہو کے تو اگر آواز بھی اونچی ہو گئی تو تمہارے پلے کچھ نہیں رہے اے ایمان والو خبردار نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو اور جس طرح ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو آپس میں نبی کے حضور یوں بات نہ کرو تمہارے عمل ضائع کر دیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی ان اللہ ان دا رسول اللہ وہ لوگ جو حضور کے حضور جو آکا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں اللہ تقوہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیے تکوے کے لیے ان کے دل منتخب کر لیے گئے متقی کون ہے جو حضور کی بارگاہ کے آداب کی رعایت رکھتا ہے یہ ہے وہ شخص کے جس کا دل تکوے کے لیے پرکھ لیا گیا ہے کون جو اپنی آواز کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پست رکھتا اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ہم نے تقوے کے لیے پرکھ لیے ہوئے ہیں لہو مرخم عظیم ان پر اللہ کی مغفرتیں بھی نازل ہوں گی اور اللہ انجر عظیم بھی عطا فرمائے گا تو جو رعایت آداب رسالت معاب رکھتے ہیں تو یہ ساری دولتیں ان کے لیے اور جو آداب کی رعایت بھی رکھتے ہیں ان کے لیے سخت پر کڑی وعید ہے کہ ان کے عمل بھی ضائع کر دیے جائیں گے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگا ان دزین یوناد اکثر بے شک لوگ جو حجروں کے باہر آپ کو پکارتے ہیں اکسرحم لا یا ان میں اکثر بے عقل ہیں یہ وفد بنی تمیم آیا تھا حضور کی خدمت میں اور حضور کے دروازوں سے باہر کھڑے ہو ہو کے انہوں نے حضور کو آوازیں دینا شروع کر دی تھی میرے مالک کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے نبی کو یوں آواز دی جائے کہا کہ وہ لوگ جو حجروں کے باہر کھڑے ہو کے نبی کو آوازیں دیتے ہیں فرمایا عقل کا چراغ اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں. کیوں؟ فرمایا, ولو انابارو حتہ تخت اجائی گئی ہیں یہ صبر تو کرتے چوکھٹ کے ساتھ لگ کے تو بیٹھتے نبی خود ہی جلوہ گر ہو جاتا بلا نبی کو نہیں پتا کہ میری چوکھٹ پہ کون آیا ہے یہ تو گھر سے چلے تھے نبی باخبر ہو گیا تھا بندہ مل جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آکا کیا ہے تخ ہو جائے اگر یہ صبر کرتے نبی خود ہی تشریف لے آتے اب یہ ادب تھا حضور کی چوکھٹ کا کیسے آبا حضور کے درازے پہ دستک نہیں دیتے تھے بلکہ چوکھٹ سے لگ کر بیٹھ جاتے تھے آقا کریم خود تشریف لاتے تو اپنی حاجت کہہ دیتے لیکن اگر کبھی ایسے حالات آ ہی جاتے دروازے پہ دستک دینا ناگزیر ہو جاتا تو صحابہ رسول پہ دستک دے لیتے تھے لیکن اس کا ایک طریقہ تھا امام بخاری نے عدب المفرد کے اندر مالکی اندلسی نے اشفا بے تاریف حقوق مصطفیٰ میں لکھا کا نہ تک رہو اب واب النبی بال اگر دستک دینا ضروری ہو جاتا کوئی ایمرجنسی حالات ہوتے تو ضروری ہوتا کہ اب دستک فوری دیں تو پھر صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ در رسول پہ دستک دیتے تھے انگلیوں کے پوروں کے ساتھ ملالی کاری شرا شپا میں لکھتے ہیں کہ انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دینے کا کیا مفہوم ہے سنیے کتنے خوبصورت جملے ہیں کہتے ہیں خفیفن و لطیفن و و کہا یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے وہ ساغر صدیقی نے کہا تھا نا میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں اس کا شاعرانہ تخیل ہے اس نے کبھی در حبیب پہ یوں دستک دی نہیں ہوگی لیکن اس نے تخیل پیش کیا کہ میں نے پلکوں سے در حبیب پہ دستک دی ہے لیکن صحابہ نے تو دے کر کے دکھا تھا بلکہ حضور کی تعظیم اور آقا کریم کے ادب کی رعایت کا عالم یہ تھا حور وضو کرتے تو وہ پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے آقا کریم علیہ السلام لعاب پھینکتے تو وہ کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا اور وہ پانی اور وہ لعاب وہ اپنے چہروں پہ من لیتے اور جس کو وہ پانی میسر نہ آتا تو وہ کسی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہروں پہ مل لیتے جنہیں اکیاں دل تکیا او اکیاں ہی تک لیا تو ملے ہوتا ساجنے ملے ہونا آسانی لگ رہی تو جس کو وہ پانی میسر نہ ہوتا تو وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے رگڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتے یہ حضور کے آداب کی رعایت تھی اور حضور کی تعظیم کا عالم تھا جو صحابہ کے اندر پایا جاتا تھا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد نبوی میں آتے تو حضور کے وشال کے بعد جہاں حضور تشریف فرما ہوتے جس منبر پہ اس ممبر کی سیڑھیوں پر اپنے ہاتھ پھیر کر اپنے منہ پہ مل لیتے تھے کہ اس جگہ پہ حضور جلبہ فراز ہوتے رہے جہاں چند لمحوں کے لیے گزر گئے سیابا نے ان جگہوں کو ادب سے دیکھا اور تعظیم کا مرکز بنایا حضور کے ادب کی یہ رعایت حضور کی زندگی میں بھی ہے اور حضور کے وصال فرما جانے کے بعد بھی امت کے اوپر حضور کی تعظیم لازم ہے ذات رسالت معاب کی تعظیم بھی اور حضور کے نام کی تعظیم بھی نام بھی ادب سے لیا جائے حیا سے لیا جائے جب, جب یہ تلفظ ادھا ہو لبوں سے تو اس وقت حضور کا اجلال و تعظیم چھایا ہوا اور لازم ہے کہ جب نام رسول لیا جائے تو حضور پہ درود پڑا جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ مجھے جبریل نے آکر کہا اس شخص کی ناقا کالود ہو جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے تو یہ حضور کے نام کے ادب کی رعائت ہے جو صحابہ نے کی اور وعد میں آنے والوں نے کی محمود غزنوی کی خدمت میں آیاز کا ایک بیٹا شب و روز مصروف رہتا تھا بادشاہ اس سے محبت بھی بڑی کرتا تھا ایک دن بادشاہ استنجا گاؤں میں گیا وہاں پانی نہیں تھا تو اس نے آواز دی ایاز کے بیٹے مجھے پانی دو اس نے پانی کا کوزا بھرا اور بادشاہ کو دے دیا اپنے ابو کو کہانی سنائی کہ آج بادشاہ نے میرا نام نہیں لیا پتا نہیں ناراض ہو گیا ایاز آیا بادشاہ کی خدمت میں کہ میرے بیٹے سے کوئی گستاخی ہوگی کہا کیا ہوا ہے حضور آپ نے اسے پکارا ہے لیکن نام نہیں لیا اس کا تو سلطان کہنے لگا یہ راز اگر راز ہی رہتا تو ٹھیک تھا لیکن چلو میں بتا دوں کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے بے وضو نام محمد نہیں لیا تیرے بیٹے کا نام محمد ہے اور میں وہاں تھا تو اب مجھے پکارنا پڑ گیا تو میں نے پھر ایاز کا بیٹا ہی کہنا تھا میرے لبوں پہ وہ نام تو نہیں آ سکتا جس کی نسبت حضور کے نام سے تو یہ عدب کی رعائت ہے یہ ادب کی رعایت ہے بلکہ حضور کی احادیث کا احترام اور ادب جو کیا گیا حضرت امام بخاری جب بھی حدیث لکھتے تھے پہلے غسل کرتے تھے پھر لباس بدلتے تھے پھر دو نفل پڑھتے تھے اور پھر کوئی حدیث لکھتے تھے امام مالک سے اگر کوئی حدیث سننے آتا کوئی مسئلہ پوچھنے آتا کوئی شخص دروازے پہ آتا تو آپ خادم کو بھیج اسے پوچھو کیا کرنا ہے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث رسول سننا چاہتا ہے تو اگر کسی ہوتی کی ہوتی کہ وہ حدیث رسول سننا ہے چاہتا ہے تو پھر کیفیت اور ہوتی اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا تو اس کو وہی کھڑے کھڑے بتا دیتے اور اگر وہ کہتا میں نے اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سننی ہے تو فرماتے میاں تو بھی ٹھہر جا مجھے بھی تیار ہو لینے میں غسل کرتے کپڑے بدلتے تخت بچھتا اس کے اوپر لوبان سلگائی جاتی اس کے اوپر خوشبو چھڑکی جاتی کستوری ماحول میں پھیلائی جاتی اور پھر کو سامنے بٹھاتے بیٹھتے فرماتے اب توچھو تو میں تجھے اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سن یہ آداب کی رعایت حضرت سید عبد المسیب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تابعی ہیں آنکھوں سے نابی نے اسی سال کی عمر زندگی موت کی کش مکش چار پائی پہ لیٹے ہیں اٹھا نہیں جاتا کوئی شخص آپ سے ملنے آیا اور حضور کی کسی حدیث کے بارے میں سوال کر دیا تو فرمانا لگے اقعیدو نے مجھے ذرا اٹھا کے بٹھاؤ لوگوں نے کہا حضور جو حالت ہے آپ کی لیٹے لیٹے بیان کر دیں کہا انی اقعیدو حد حدیسا رسول اللہ وہ آنا میں اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ میں خود لیٹا رہوں اور حدیث رسول کریم کی بیان کروں کہ حدیث کو بیان کروں تو حضور کے آداب کی رعایت صحابہ نے کی بعد میں آنے والوں نے کی ادب سے حضور کا ساری زندگی نام لیا وہ کیا کسی نے کہا تھا ہزار بار بشوئم دہن و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیر را وہ کہتا ہے ہزار بار مشک و امبر سے میں اپنے موں کو دھوں پھر بھی آپ کا نام لینے کے یہ مقابل نہیں ہو سکتا اور حسرت حسین حسرت کہتے ہیں زبان ہو محوے توصیف و سنات ہو نات کہتا ہوں بنے جب دھڑکنے سلے علا تو نات کہتا ادب کی رعائت ہے یہاں قدم قدم پہ عالی حضرت حضور کے در نور کا ادب بیان کرتے ہوئے ایک جگہ پہ فرماتے ہیں نیم و تیبہ کے پھولوں پہ آلبلو بل پاس نزاکت چاہیے کہ حضور تو حضور ہیں حضور کے در کے ادب کی رعایت کا عالم یہ ہے فرمایا اگر جانا ہو در محبوب پہ نصیب ہو جائے اس چوکٹ کی حاضری تو فرمایا وہاں کے آداب کی رعایت کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ وہاں مسجد نبوی کو اور دائیں بائیں ماحول کو پوری آنکھ کھول کے نہیں دیکھنا چاہیے آنکھ بھی آدھی کھلی ہوئی ہو پوری آنکھ کھولنا بھی نہیں چاہیے آدھی آنکھ سے ان مناظر کو دیکھو یہ حضور کی چوکٹ کے آداب کا عالم ہے. اللہ اکبر لے سانس بھی آسا کہ دربار نبی ہے اللہ اکبر. امام مالک ساری زندگی جوتا نہیں پہنا مدینہ شریف میں اور آپ کے کندھے جو ہیں وہ چھیلے جاتے تھے چل چل کے وہ کیسے کہ دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے دیواروں کے ساتھ ساتھ قدم رکھ کے چلتے درمیان میں نہیں چلتے گلیوں کے کہا ان گلیوں سے حضور گزرے میں ڈرتا ہوں کہیں حضور کے نشان قدم کے اوپر میرا قدم نہ آ جائے ساری زندگی یوں امام مالک نے گزار دی تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ادب کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی چوکھٹ کے کئی آداب مجید میں سورا حجورات کے علاوہ بھی سکھائے جب سیابہ دعوت پہ آئے اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کو کھانا دیا انہوں نے کھایا بعد میں باہر کچھ اور سے حضور کے گھر حاضر ہوں۔ اور جو اندر والے ان کا نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا کھانا کھا لیا اور بیٹھ کے وہاں آپس میں باتیں کرنے لگے اب حضور علیہ السلام کس طرح کہیں کہ میری چوکٹ سے باہر جاؤ حضور سے تو کچھ سلام لیتا تھا نا تو حضور اتنی دیر تک اسے نہیں چھوڑتے تھے جتنی دیر تک وہ نہیں ہاتھ چھڑاتا تھا یہ حضور کا مزاج تھا یہ سلام کا انداز تھا حضور کا آج کل لوگ آدھے آدھے سلام لیتے ہیں. لیکن حضور کا یہ انداز تھا کہ اتنی دیر تک حضور ہاتھ نہیں چھوڑتے جب تک وہ مائل نہیں ہوتا تھا اس کی طرف حضور کے گھر میں اور پھر کس کا جی چاہے یہاں سے اٹھے وہ ایک شاعر نے حد کر دی بڑھاپے کو حسن دیا اس نے وہ کہتا ہے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے اپنے بڑاپے کو کہتا ہے اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا تو حضور کے در پہ پھر کون اٹھے اب ان کا اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا اور باہر والے بیتاب ہیں اب حضور علیہ السلام رحمت اللہ کیسے کہیں کہ اب اٹھ کے چلے جاؤ اللہ نے قرآن نازل کیا اے ایمان والو جب کھانا کھالو تو پھر اٹھ کے چلے جایا کرو نبی کی تکلیف کا باعث نہ ہو نبی تم سے نہیں کہتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے تم سے اللہ حق کہنے سے شرم نہیں کرتا تو حکم دے دیا در رسول کے آداب سکھا دیے اور ایک اور موقع پہ فرمایا اے ایمان والو جب میرے نبی سے مسئلہ پوچھنا ہو تو یوں ہی نہ آ جاؤ پہلے گھر جاؤ کوئی صدقہ لو پھر فقیر ڈھونڈو پھر خیرات کرو پھر نبی کی چوکھٹ پہ آؤ پھر مسئلہ پوچھو تمہیں پتا چلے کس چوکھٹ پہ آ رہے ہیں یہ آیت نازل ہوئی حضرت ملت نے اس پہ عمل کیا فوراً منسوخ ہو گئے چونکہ غریب صحابہ تو پھر کوئی مسئلہ پوچھ نہیں سکتے تھے اللہ کو نہیں پتا تھا کہ بالآخر آخر یہ آیت منسوخ ہونی ہے صرف ایک بندہ ہی عمل کر سکے گا پھر مطلوب ہے عدب یہی ہے لیکن تمہاری غربت کا ہم لحاظ کرتے ہیں کہ تم چلو یوں ہی آ جایا کرو ورنہ نبی کی چوکھٹ کا ادب اور عالم یہ ہے کہ حضور کے در پہ جب آؤ تو پہلے صدقہ دو پھر حضور کی چوکھٹ پہ آؤ اور آج بھی مستحب یہی ہے مدینہ شریف میں جائیں میں نے وہاں ترکی لوگوں کو دیکھا ہے اس پہ شدت اور سختی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے جب بھی وہ حضور کے روزے پہ حاضر دینے آتے ہیں پہلے وہ بخشیش کرتے ہیں پہلے وہ کسی کو خیرات دیتے ہیں اور پھر حضور کی چوکھڑ پہ آتے ہیں حضرت پہ بن قاب نماز پڑھ رہے تھے حضور اسلام نے آواز دی انہوں نے جلدی جلدی نماز مکمل کی اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے آکریم نے فرمایا کہ تم نے دیر کر دی تمہیں کس چیز نے روکا کہ میرے حضور حاضر ہوتے اور اس کی حضور نماز پڑھ رہا فرمایا تم نے قرآن نہیں سنا یا ایمان والو جب تمہیں اللہ اس کا رسول پکارے تو پھر ان کی پکار پہ لبئی کہا کرو تو حکم ہے کہ حضور پکاریں تو نماز چھوڑ دو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ پھر آکا کریم جو کہیں وہ کام کرو اور جب واپس آؤ تو نماز وہاں سے شروع کرو جہاں سے چھوڑی تھی تو یہ حضور کے در کا ادب ہے تو کہا اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بھی اونچا نہ کرو اگر تمہاری آواز بھی اونچی ہو گئی تو تمہارے اعمال ضائع کر دیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دیں گے تم اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار سمجھتے رہو گے لیکن اندر لٹ جائے گا تمہارے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا تو اس در کے ادب کی رعایت تمہارے اوپر لازم ہے تمہاری سانس بھی بے ترتیب نہ ہونے پائے یہ وہ چوکھٹ ہے کہ جہاں قدم قدم ادب کی رعایت کا حکم دیا گیا اور یہاں اس بات کا لحاظ رکھنے کی تاکید کی گئی کہ حضور علیہ السلام کی چوکھٹ میں کوئی معمولی ایسی بات بھی نہ ہو جائے جس سے تم اللہ کی بارگاہ سے ران دیے جاؤ اور راندہ درگاہ بن جاؤ اللہ مجھے آپ کو حضور چوکھٹ کے ادب اور تعظیم کی رعایت کرنے کی توفیق تعفر سید انی حرامک یا میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوجولیا رحمتوں سے دے بخت کی بہاریں دے دے من کی روشنیاں دے دے ہم جیئیں تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار ہیں ہر علت ہر قلت ہر ذلت سے رہائی دے دے اپنے پاک نبی کے در کی گتائی دے دے اے اللہ ہماری سوچوں کو پاکیزگی دے دے ہماری خیالوں کو طہارت دے دے ہماری آنکھوں کو حیا کا نور دے دے ہماری زبان کو سچائی عطا کر دے ہمارے کانوں کو قرآن کے نغمے دے دے اپ ہمارے ہاتھوں کو صرف اپنے حضور پھیلنا دے دے ہمارے پاؤں کو مسجد کا راستہ دے دے اے اللہ ہمیں رزق حلال رزق کے وسیع تا فرما ہر حرام سے محفوظ فرما ہر برے خیال برے وہم بری سوچ سے محفوظ فرما اے اللہ اس درس قرآن میں اس دس روزہ پروگرام فہم دین میں جو لوگ جلوہ فراز ہوتے رہے ہیں ان کے قدم قدم پہ برکتیں لکھ دے اور اے اللہ جو کچھ کہا گیا اس کو من میں اتار دے عمل کی توفیق عطا فرما دے اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے اے اللہ جن نوجوانوں نے جن ساتھیوں نے اس کے انتظام و ان سرام کے اندر حصہ لیا انہیں برکتیں عطا فرما جن علماء کرام نے سرپرستی فرمائی اے اللہ ان کے علم و عمل زہد و اخلاص میں برکتیں عطا فرما اے اللہ ہمارے جن مالی معاونین نے ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر تعاون اور محبت کیا اے میرے مالک ان کے رزق کے حلال میں وسعتیں عطا فرما دے اے اللہ اس جگہ میں برکتیں عطافہ مجھے اے اللہ عزیزم امجد صاحب کے والدین کی مغفرت فرما دے ہم میں سے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کے والدین کی مغفرت فرما دے اللہ ان کی مغفرت فرما دے امت مستفیہ کو کھویا ہوا وقار دے دے بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے میں بلبلے نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے قابل سے کندھار تک قلعہ سے دشت لی تک, تک،, تک، جاوا کے ساحل سے رباط کے و بازار تک، نیل سے کاشغر تک، سے کشمیر تک دریائے آموں کی لہروں سے ڈھل جیل کے کناروں تک جہاں جہاں ظلم اور جبر پھیلا ہے محبوب کی زلف گرا گیر کا صدقہ ظلم کی سیارات کو مختصر پڑھوا دے اے میرے مالک امت کو کھویا ہوا وقار دے دے عظمت پارینہ بخش دے میرے وطن میں امن کے سویرے طلوع کر دے اے اللہ یہاں امن کی بہاریں پیدا فرما دے اس وطن کی گلیوں میں نظام محمد کی بہاریں پیدا فرما دے نظام مصطفیٰ کے سویرے طلوع فرما دے جتنے بیمار ہیں انہیں شفات آ فرما دے جتنے پریشان حال ہے انہیں خوشحال فرما دے مقروضوں کو قرض سے نجات دے دے بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان کی دعائیں مستجاب کر کرے آج کی اس مجلس میں کوئی خالی نہ رہے سب کی حالت پوری فرما اے اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرما دنیا فرت کی بہار نصیب فرما رمضان المبارک کے اشرائے رحمت سے چھنتا ہوا نور ہمارے من میں اتار دے اور اس کے اجالوں سے ہمارے اندر کی روشنی اور ہمارے اندر کے اجالوں کا سامان کر دے ہمارے سارے گناہ مٹا کے ہمیں نیکیوں والی زندگی عطا فرمادے۔ ہماری زندگی کا حسن ہمیں عطا فرما دے۔ زندگی کا نور عطا فرما دے۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ الامین وعلی الہ و اصحابہ اجمعین بر رحمتک یا رحمن